بسم اللہ الرحمن الرحیم پینتالیسواں مکتوب معرفت کے بیان میں برادر شمس الدین خدا اپنی معرفت سے تم کو بزرگ بنائے جانو کہ معرفت مومن کی روح کا جوہر ہے جس شخص کا خدا کی معرفت میں کوئی حصہ نہیں گویا حقیقتا اس شخص کا وجود ہی نہیں ہے اور پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہونے والوں کی معرفت سے ظاہر ہوتی ہے اور پیدا کرنے والے کی معرفت سے عارفوں کو بقا اور نجات حاصل ہوتی ہے معرفت کا پہلا جز یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو مجبور آجز اور خدا کا قیدی سمجھے اور سب چیزوں سے اپنے لگاؤ اور نسبت کو توڑ دے اور سمجھے کہ بس ایک ہی خدا ہے اس کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اور اس کی صفات بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں لئی سکمت ہی شعین بہ و سمیع العلیم یعنی اس کی مثل کوئی نہیں ہے اور وہ دیکھنے والا سننے والا ہے اور دوسرا راستہ سونے اور خالق تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کی پہچان ہے جیسا کہ کہا ہے من عرف نفس فقد عرف رب جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا خدا برتر نے پہلے پہل اپنی قدرت آسمانوں کو پہنائی میں پیش کی یعنی پیدا کرنا اور پھر نیست و نابود کرنا اور مخلوقات کی حالتوں کا بدلنا جیسا رات اور پھر دن کا ہونا اور کسی چیز کی زیادتی پھر کمی اور کشادگی اور تنگی اور دنیا اور اس کے سوا جو کچھ کے دنیا کی حالتوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے تاکہ خدا کی وحدانیت کے پجاری ان میں غور سے دیکھیں اور خدا کی معرفت حاصل کریں کہا ہے سنوریہم آیاتنا آیات نا ہم ان کو اپنی نشانیاں جہان میں قریب ہے کہ دکھلا دیں گے یہ راستہ عارفوں کے لیے بڑا لمبا ہے کل موجودات اور مخلوقات کی حقیقت انسان کے اندر رکھی اور کہا وفی انفسہ افلا تب اور تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھتے نفوس انسانی کو موجودات کے لیے ایک مثال قائم کیا ہے اور اپنی معرفت کی ایک سیڑھی بنائی ہے اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچانے گا خدا کو پہچان لے گا اور وہ نفس کی حالتوں کا بدلنا ہے جیسے بیماری اور صحت سونا اور جاگنا موت اور زندگی خوشی اور رنج یہ افاق کے حال اور معانی ہوئے اور فی انفسکم یہ ہے جہان میں حالتوں کا بدلنا اور مخلوقات کے نفس کی بے اختیار تبدیلی یہ ایک بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ایک بہت بڑا قدرت والا مدبر ایسا موجود ہے کہ ساری دنیا اور مخلوقات اس کی قدرت کے قیدی ہیں اور اسی کی تدبیر کے محتاج اور مجبور ہیں نشانیوں سے راستہ کا سراغ لگانا ایسا ہی ہے اور طریقت والے لوگ معرفت کے راستے میں اپنی ذات میں کھو جاتے ہیں اپنے وجود ہی سے تلاش کی ابتدا کرتے ہیں اپنی ذات ہی سے کسیف اور لطیف کی کل باتیں ڈھونڈتے ہیں اور خداوند تعالی کی معرفت کی دلیلیں اور نشانیاں پا لیتے ہیں ہے ان فی ذلک لذکر لیول الالباب اسم خاص لوگوں کے لئے البتہ ذکر اور فکر کا موقع ہے ان میں سے بعض لوگوں کو خداوند تعالی نظر سے گرا دیتا ہے تاکہ یہ لوگ موجودات کی ہستی میں غور و فکر کریں اور اس کو پہچان لیں جیسا کہ کہا ہے قل کلنزر د ماذا فالسماوات والارد کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے اور کسی کو ریاضت و مشقت کے ذریعے معرفت تک پہنچاتا ہے ولدین جاہدو فینہ لنحتین سب جن لوگوں نے مجاہدہ کیا اور میرے لیے تکلیف اٹھائی ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں اور کسی کو بغیر کسی وسیلے اور اسباب کے ہدایت کا نور اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اور اپنی معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے فہو علا نور ربی وہ اپنے رب کی مہربانی سے نور کی منزل پر پہنچ گئے اب بعض لوگوں کو معرفت کی حقیقت سے پردے میں ڈال دیتا ہے میں قدر اللہ حق قدری ما عرف اللّہ حق معرفتی۔ جہاں تک خدا کی معرفت کا حق تھا وہاں تک نہیں پہچانا اب بعض لوگوں کو معرفت کی راہ سے بالکل حجاب میں ڈال دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی غزل چون جمالش سد ہزاراں داشت بود در ہر ذرہ دیدار دیگر لا جرم ہر ذرہ راہ نمود باز از جمال خویش رخسار دیگر یک است اصل عدد از بہرآکا تاب ود ہر دم گفتار دیگر اس کا حسن لاکھوں چہرے رکھتا ہے اس لیے ہر ذرے میں ایک دوسرا ہی نظارہ دکھائی دیتا ہے اس کے چہرے کے ہر حصے نے اپنے بے انتہا حسن کی وجہ سے ہر ذرے کو ایک دوسرا ہی رخسار دکھایا ہے اعداد و شمار کا اصل عدد ایک ہی ہے اور باقی اعداد اس لیے ہیں کہ وہی ایک ہر عدد میں ایک نیا جلوہ دکھائے اور ان تفرقوں سے معلوم ہو گیا کہ خدا کی معرفت عقل و دانش سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ناواقف اور بیگانے اگرچہ صاحب عقل ہیں لیکن خدا کی معرفت سے محروم ہیں اور محض سننے سے بھی معرفت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ پیغمبروں نے اپنے اپنے وقتوں میں کفار کو بلا کر معرفت کو بیان کیا اور کفار نے سنا مگر کسی طرح کی معرفت ان کو حاصل نہ ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی معرفت اس بغیر اس کے بغیر اس کی رہنمائی کے حاصل نہیں ہو سکتی یہیں سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرفت اللہ بالله و عرفت ما دون اللہ بنور اللہ ہم نے اللہ کو اللہی سے پہچانا اور ما سواء اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا قال رجل ننوری ما الدلیل علی اللہ قال اللہ قال فما باللعقل قال العقل آجز والآجز لا یدلو اللہ على عاجز مثلي۔ ایک شخص نے حضرت نوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے کہا خدا کے دلیل خود خداوندے بزرگ و برتر ہے پر کہا عقل کا کیا کام ہے کہا عقل اس کام میں آجز ہے وہ راستہ نہیں دکھا سکتی مگر اسی کی طرف جو اس کی طرح آجز ہو شعر چوں تو نمودی جمال عشق بتا شد حوث رت کے عظی دلبران کار تو داری وبس بارخ تو نیست عقل جس کے یقے بلفدول بالب تو نیست جاں جس کے یقے بل جب تو نے اپنا جمال دکھایا تو معشوقان مجازی کا عشق حوث بن کر رہ گیا اگر تم ان مجازی دلبروں سے سروکار رکھنے والے ہو تو عشق کے حقیقی سے ہاتھ اٹھا لو یعنی یہاں سے چلے جاؤ جہاں تیرے حسن کی جلوہ گری ہے وہاں عقل فضول اور بیکار ہوتی ہے اور تیرے لبوں کے سامنے عاشقوں کی جان ہو سنا سناکیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے جان ہوسناکیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے عقل کا کام یہ ہے کہ سب چیزوں کو یا جسم یا جوہر یا عرض دیکھے اور مکان یا زمان میں دیکھے اور مخلوقات کی دوسری صفتیں بھی اسی طرح ہیں تو ان دو صفتوں سے باہر نہیں ہو سکتا یا ان صفتوں میں سے کوئی صفت اس کے لیے جائز سمجھتا ہے تو کافر ہے اور جب اس کو کسی چیز سے معنی میں مشابہ نہ پائے گا تو حیران و پریشان ہوگا اور پکار اٹھے گا کہ میں ان صفتوں کے ساتھ موجود نہیں دیکھتا ہوں جب ان صفتوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ خود نہیں ہے جب بھی کافر ہو گیا کیونکہ پہلی صورت میں تشبیہ اور دوسری صورت میں تعطیل واقع ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ جب تک وہ خود ہی نہ پہچنے پہچانوائے پہچان پہچاننا ممکن ناممکن ہے ان اور ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا پانا تلاش اور طلب سے نہیں بلکہ محض اس کی عطا ہے وہ شخص نہیں پاتا جو اس کو ڈھونڈتا ہے مگر وہ شخص پا لیتا ہے جس پر بخش و کرم فرمایا جائے اور نہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے جو دیکھنے کی کوشش کرے مگر وہی جس کو اپنا جلوہ خود ہی دکھائے دکھانے کے اسباب دیکھنے کی کوشش کرنا نہیں بلکہ خود اسی کا دکھلانا ہے اور پانے کا سبب جستجو اور تلاش نہیں بلکہ اسی کی عطا و بخشش ہے بہی طرح ڈھونڈنے والے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک نہیں پایا اور بہت سے پانے والے ایسے ہیں جنہوں نے بغیر تلاش اور جستجو کے پا لیا جہاں تک تلاش کرنے کا تعلق ہے سب برابر ہیں مگر پانی میں فرق ہے بتوں کے پجاری اس کو بت کے اندر ڈھونڈتے ہیں نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہودی حضرت ازیر علیہ السلام سے اس کو مانگتے ہیں قطع میں لے جملہ عالم کا ابد گر باشد در نباشد سوئے تست جس طرح چوں دوست نتواں داشتن دوستیے دیگراں بربوے تست سارے جہان کا رجحان قیامت تک بظاہر ہو یا نہ ہو حقیقت میں تیری ہی طرف رہے گا سوا تیرے اور کسی سے دوستی نہیں کر سکتے دوسروں کے ساتھ دوستی بھی تیرے ہی ادنا تعلق کی بنا پر ہے سارے جہان کے لوگ اسی کی تلاش میں ہیں اور ٹھیک اسی طلب میں راستہ کھو دیتے ہیں ہر شخص کے سامنے ایک چیز ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ اس میں وہ خود چھپ کر رہ گیا ہے اور ایک گروہ کے لیے یہ اسباب ہی راستے سے اٹھا لیے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اس کی راہ پالی لی ربائی یک شہر پر از حدیث آس رونے نکوس دل ہائے جہانیاں ہما پردہ اوست تامی, ن... تامی کوشیم اور دیگران می کوشند تابخت کرا بود دو, دارد دوست ہر جگہ اس کا حسن کا چرچا ہے سارے جہان والوں کے دل اس کے حسن کے پردے بنے ہوئے ہیں ہم بھی اس کی دوستی کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے بھی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں کس کی قسمت یاور ہوتی ہے اور وہ کسے اپنا دوست بناتا ہے اور معرفت کی حقیقت ما, ما, معبود کی پہچان ہے جب کہ وہ اپنی ذات و صفات اور فعل میں بغیر اس کے کہ کوئی غلطی اور خطا اور کوئی کیفیت اس میں داخل ہو اور معرفت کے طلبگار کو خدا کے ساتھ ایسا لگاؤ ہونا چاہیے جیسا کہ خدا کو اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے اور اس بات کو اپنے کلام میں خود ہی فرمایا ہے لیکن معرفت کے کمال کے متعلق دو باتیں ہیں بعض متکلموں کا قول یہ ہے کہ بندہ خدا کو جانے جیسا کہ خود خدا اپنے کو جانے جانتا ہے. اگر پوری طرح نہیں جان سکتا تو باس کو جانے اور باس کو نہ جانے اور یہ بھی مسلم ہے کہ باری تعالی کی ذات میں تجزی محال ہے تو سب معرفت کی تلاش کرنے والے اس معرفت میں برابر ہیں سب خدا کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ خدا اپنے کو جانتا ہے اس گروہ کو معرفت کے کمال کا دعویٰ ہے اور دوسرا قول بعض اقلہ اور متکلموں کی ایک جماعت اور صوفیوں کا مسلک وہ ہے کہ خداوند تعالی کو کمال کے درجے تک کوئی نہیں جان سکتا اس سب اس کو اتنا جانتے ہیں جیسا کہ وہ ہے اور اسی قدر جانتے ہیں کہ نجات پا سکیں لیکن کمال کا دعویٰ نہیں کرتے جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا العجز اندرک الادراک ادراکن یعنی خدا کی معرفت کی دریافت سے عقل کو آجز سمجھنا بھی ایک ادراک ہے اور کہا ہے لِلَّهِ تعالَى اَخَسُ وَصْفِ لَا يَعْرِفُهُ سِوَاهُ اللہ تعالی کی بعض خاص صفات ایسی بھی ہیں کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا جو طریقہ خدا کی معرفت کا بیان کیا گیا اور خبر دی جانے اور اختیار کریں لیکن کمال کا دعوی نہ کریں یہ کہیں کہ جیسا تو نے فرمایا ہے میں اسی طرح تجھ کو جانتا ہوں اور وہ خود اس سے بہت بڑا ہے کہ ہم اس کے کمال تک پہنچ سکیں ربائی آ عقل کجا کے در کمالے تو رسد آ روح کجا کے در جلالے تو رسد گیرم کے تو پردہ برگرفتی ز جمال آن دیدہ کجا کے در جمالے تو رسد وہ عقل کہاں جو تیرے کمال کے درجے تک پہنچ سکے وہ روح کہاں جو تیرے جلال کا دامن تھامے ہم نے فرض کیا کہ تو اپنے جمال سے پردہ اٹھا بھی لے تو وہ آنکھیں کہاں جو تیرا جلوہ دیکھیں اور اس کی تاب لا سکیں معرفت بندوں کی نجات کی علت رکھی گئی ہے اگر معرفت کی شرطوں میں ذرہ بھی کوئی چیز کم ہو جائے گی تو نجات کا حکم صحیح نہ ہوگا بزرگوں نے کہا ہے کہ معرفت تلاش کرنے والوں کے پاس ایک شفاف آئینہ ہے اور یہ اس کا دل ہے جو اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور اسی میں وہ دیکھتا ہے وہ مصنوعات کی حد آسانے کے حق کو پہچانتا ہے اور معرفت کا جو طریقہ ہے وہ جاری رہتا ہے قطح ہر دم کے در فضائے رخے یار بنگرد گرد دہم دہمیں جہاں بحقیقت مسورش چون باز در صفائیے دل خود نظر کند بینند چو آفتاب رخے خوب دل برش جب دوست کے عالم جمال کو دیکھتا ہے تو بنظر حقیقت سارا جہان اسی کی تصویر نظر آتا ہے پھر اپنے دل کی صفائی کو دیکھتا ہے تو اس میں آفتاب کی طرح معشوق کی صورت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور جو بزرگ ہستی عارف ہو گئی تو سارا جہان اس کی آنکھ میں سما گیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے شعر وفی کلی شعیل لہو آیا تد واحد ہر چیز میں اس کی نشانی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے شعر رد دیدہ بدست آر کے ہر ذرہ خاک۔ حام اس جہاں نما کے درد نگری جاؤ اور بینائی حاصل کرو کیونکہ خاک کا ایک ایک ذرہ جام جہاں نما ہے جہاں جس میں سارا جہان نظر آتا ہے تاکہ تم اس کو دیکھو مار تو شعین اللہ و رائیۃ اللہ حفیح میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس میں اللہ نظر نہ آیا ہو اشیاء میں خدا کا جلوہ نظر آنا صنعت کو دیکھ کر سنائے سونے کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ ہر بنی ہوئی چیز ایک بنانے والے کا پتہ دیتی ہے اور ہر کام کے لیے ایک کرنے والا ضروری ہے شعر آن کس دری مقام فضول کے تجلی ناند ادلول اس جگہ وہ شخص فضول بکواس کرتا ہے جو تجلی اور حلول کا فرق ہی نہیں جانتا اور طریقت والوں کی معرفت کا ایک حال ہے یعنی یہ لوگ حال کی صحت صاحب معرفت سے چاہتے ہیں علماء اصول علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں کرتے نہ واقفیت کی بنا پر یہی کہا کہ خدا کو عالم ہی جان سکتے ہیں لیکن مشائق ردوان اللہ تعالی علیہم نے اس علم کو جس کو حال اور معاملے سے لگاؤ ہو اس کا جاننے والا اس کے ذریعے اپنے حال ظاہر کرے اس کو معرفت کہتے ہیں اور اس کے جاننے والے کو عارف کہتے ہیں اور جس کسی کی مشق بغیر معنی و مطلب کے وقوف کے محض حفظ عبارت تک ہوگی اس کو عالم کہتے ہیں یہی سے ہے کہ جب اس گروہ کو دوستوں اور اپنوں پر مستحق بنائے تو اس شخص کو دانش مند کہتے ہیں اور ظاہر والوں کو ان کا یہ قول اچھا نہیں لگتا کیونکہ ان کی مراد اس کی ملامت کرنا علم حاصل کرنے کی غرض سے ہے اور ان کی مراد اس کی ملامت کرنا اس علم کے معاملے کو چھوڑنے سے ہے اگرچہ یہ گروہ معرفت کی راہ میں بڑے عارف ہونے کا مرتبہ رکھتے ہیں. مگر یہ اپنے کو بہت زیادہ آجز اور انجان جانتے ہیں مار اور مارفت کو دعوی اور کو ڈینگ مارنے سے پاک و صاف سمجھتے ہیں اور معرفت کو طول دینا نہیں چاہتے اس کے لکھنے میں حرف اور صرف پر ناز نہیں کرتے اور عارف کی جان کو معروف کے حسن کے ساتھ مارفت کی خلوت میں دم بدم اس قدر فتوحات ہوتے ہیں کہ جن کو اگر لکھا جائے تو دفتروں میں سمو نہیں سکتے شیر در تنگنا صورت مانی چگو نہ گنجد در کلبائے گدایان سلطان چہ کار دارد صورت کے تنگ مکان میں معانی کا وجود کیوں کر سما سکتا ہے فقیروں کی جھوپڑی سے بادشاہ کو کیا کام اس میں چلنے والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ جب تک معروف تک پہنچ نہ جائے باز نہ رہے اور معرفت کی منزل میں چپ چاپ بیٹھ نہ جائے اجس اج قدر زیادہ علم ہوتا جائے جستجو کا قدم اور بھی زیادہ بڑھاتا جائے اجس اج قدر محبت کے پیالے سے معرفت کی شراب زیادہ پیے اور زیادہ مانگے پیاز زیادہ بڑھتی جائے چہ حسن ست ہی کے گھر ہر ہردم رخت اسد نظر بینم آز آرزد باشد کے یک بارد گر گر در روزے ہزار بارت بینم در آزرد دے بارد گر خواہم بود اللہ اللہ کیا حسن ہے کہ اگر ہر وقت تیرے چہرے کو میں سو مرتبہ دیکھوں تو یہ تمنا باقی رہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر دیکھوں اور اسی معنی کا یہ شعر بھی ہے اگر ایک دن میں ہزار مرتبہ تجھ کو دیکھوں تو دل میں یہی آرزو رہے گی کہ ایک بار پھر دیکھتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی دولت کا خزانہ یہ ہے کہ لو اتزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی اللہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہماری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ان کے ایمان کا پلہ جھک جائے گا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا رسول اللہ کہا رسول اللہ کیا ایمان بھی پیاس ہے اور وہ جو تم نے سنا ہے کہ حضرت معاد جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہی شراب پی تھی اور اس کی مستی سے دوستوں کے حجرے کے دروازے پر جاتے تھے اور فرماتے تھے تا من و ہی سے لوگ اے لوگو آؤ تاکہ ہم اس وقت اللہ پر ایمان لائیں یاروں نے جب یہ بات سنی حضرت پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاد رضی اللہ عنہ ہم سے ایسا کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاد محبت کی شراب پی کر یاروں سے الجھتا ہے اصل میں یہی پیاس ہے شعر مستق شدہ تو نمی دانی ہے یا رانت کے بودند کجا خو خور دی میں تو مست ہو گیا افسوس یہ نہیں جانتا کہ تیرا ہم پیالہ اور ہم مشرب کون لوگ ہیں اور تو نے شراب کہاں پی ہے ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا شیر بیش منما جمالے شہر افروز چوں نمودی بردسپند بیسوس آ جمالے تو مستی ہے تو دان سپند تو چیست ہستی تو تیرا وہ حسن جو جہاں کو روشن کر دیتا ہے اس کا جلوہ زیادہ نہ دکھا اور اگر دکھایا تو نظر بد کے خیال سے کالا دانا جلا دے اور وہ حسن تیرا کیا ہے وہی تیری مستی ہے اور وہ کالا دانا کیا ہے وہ تیری ہستی ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہر روز کتنی ہی دفعہ عرش کرسی سے پوچھتا ہے حل کا غیر کیا تجھ کو کوئی خبر ہے اور کرسی بھی عرش سے کہتی ہے کیا تجھ کو کوئی خبر ہے اور آسمان زمین سے کہتا ہے حل طالب کیا تیری طرف کوئی طالب گزرا ہے اور زمین آسمان سے پوچھتی ہے حل فی کا عاشق کیا کسی عاشق نے تیری طرف سفر کیا ہے ان سب چیخو پکار کا مقصد وہی پیاس ہے اے بھائی اس راہ میں اس کے ہزاروں مقتول اور شہید ہیں اس کے ہزاروں مجروح اور گھائل ہیں عقل والے لوگ اس کی جستجو میں حیران ہیں اور علم والے اس کی عزت و جلال کی بارگاہ کے آس پاس تلاش میں محو ہیں حسن کی آنکھیں روشن اور دل بینا ہیں اس کی بزرگی کے دریا کا ایک قطرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے قہر و جلال کی چنگاری سے جھلس گئے ہیں شعر دست بدلائے سوختہ زدہ گوئی مشعل دارند عاشق نے بدست دل جلوں کے ہاتھ پر دل جلوں کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ وہ ایک مشعل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں سارے جہان کو محض امید اور باتوں میں خوش کر دیا اور عزت و جلال کی شراب کی ایک بوند بھی نہیں دی ربائی گفتم کے کرائی تو بدین زیبائی گفتہ خود را کے خود منم یکتائی ہم عاشق و ہم عشقم و ہم معشوق ہم آئینہ ہم جمال ہم بینائی میں نے کہا تو اس حسن و جمال کے ساتھ کس کے لیے ہے اس نے کہا اپنے لیے کیونکہ میں یکتا و بے مثل ہوں اور خود عاشق اور خود عشق اور خود معشوق ہوں خود ہی آئینہ ہوں خود ہی حسن اور خود ہی نگاہ اور ایک شراب کا دلدادہ بھٹی کے دروازے پر آیا اور تھوڑی شراب مانگی جواب ملا مٹکہ خالی ہو چکا۔ اس شرابی نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کر مٹکے کے مو پر رکھ تاکہ میں خوشبو سونگ ہوں اور اس کی مہک سے اتنا مست ہو جاؤں کہ دوسرے سوگ گلاس پینے پر بھی اتنا مست نہیں ہوتے۔ شیر مست ازمی ازم اے عشق آچنانم کے اگر یک جرعہ ازاں بیش خورم نیس شوم عشق کی شراب سے میں اس قدر مست ہوں کہ اگر ایک گھونٹ اس سے زیادہ پی لوں تو فنا ہو جاؤں اسخ تعجب کا مقام یہ ہے کہ اس درگاہ کا ایک فقیر بھی اتنی مستیاں رکھتا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس کی مہربانی کی ہوا کا ایک جھونکا جب ایک شتربان پر پہنچا تو فرشتے بے ہوش ہو گئے جب ان کو ہوش آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا ہم نے سات لاکھ برسوں میں ایسی خوشبو نہیں سونگی جیسا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی ہے جبرائل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیجو نفس البتہ میں پاتا ہوں خدا کی خوشبو ملک یمن کی طرف سے یہ ایک دل جلے شتربان کے جلے ہوئے سینے کی ہوا ہے جو یمن کی طرف سے آتی ہے شیر شور در شہر فگند آ زنار پرست چون خرامان زخرابات بردن آمد مست اس زنار پرست معشوق نے شہر میں شور مچا دیا جب شراب خانے سے مستی میں لڑکتا لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا وسلام